روماجا بتاچاریس سے کیتا جیسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ انصار ثبوت تشوق کے پر سے دے صاحب کی جس سے قبل سے تیسوں اتفاقی دے قبضہ سے سے ہے وصندار اصلاح دے ہمنا بلا شوافی شہد و سلام پسان شہود بو گئی اور داغین بعد میں سیدین گری میں سر سب سیدین ہوگی اور جسے تینوں کے بعد سلام ہو گئی تو سلامت فراغ نور بل تو شہود ابل سلام نے <coughs> سلام اور ذکر وہ جو دریاتی ذکر کئی لیکن سابقہ تو شہود اور سابقہ سلام شہود سلام کر دو اختلاف اور بات دادی میں سراب سرام فرتشن فرقی سلام پھر سلام تلاخر بیاہ سید سر کی سلام پور تو آخر کھیت دیکھیے عمران حسین آدم آدم در دے ذوکے دا ترسیس ہے نہ باب متشرقیت دوسری تھے ساو انبران اللہ علیہ وسلم صلابہم منذ کو صحابہ وصفا ان کا طبہ رمم میسرہ فسحا ساو صفہ جس سے تھے نے ثمۃ شاہدہ ثم سلمہ ذابیت شودوا ابو دحو یوسرکم پد سم گئی ثمۃ شاہدہ ثم سلمہ پر تھا حدیث نا مقصدار محلب ناتی بذات بدون نے ابو کلاب الملب اللہ غیر حدیث نے یو ناب جدر وروا محمد محمد بل خارد الحض نہ دا جدر کشر, دی. کشر دیو یا مرتبہ باب ال محرب اسمحمان نامر بن النا و هذا رواه الذهبي و هذا تبع له و هذا رواه ابن حجر عن و ابن حبان و ابن و ابو حامد مثله هي ابو مسلم كيرقلد تمثل رواه انا النبي صلى کام کی